سور سیت نمبر پندرہ وما یم مرو ہا اتم وا وہ جس قیامت کا انتظار کر رہے ہیں وہ تو صرف ایک زوردار آواز ہے قیامت کا آنا کوئی مشکل نہیں ہے ایک آواز ہوگی اور ساری دنیا ہلاک ہو جائے ما لها من فواق جب قیامت آئے گی تو کوئی اس قیامت کو پھر نہیں سکتا دور نہیں کر سکے گا وقالو کالو اور کافروں نے کہا اے ہمارے رب اجلنا تو ہمارے حصے کا عذاب ہم پر جلدی نازل کر دے قبل یومل حسابی حساب کے دن سے پہلے جہنم میں ہمیں جو داخل کرنا ہے ابھی داخل کر دے انہوں نے نعوذ باللہ اللہ میں ظال اللہ کے عذاب کا مذاق اڑایا اسی لیے علماء نے فرمایا کہ اللہ کے عذاب کو کمتر سمجھنا حقیر سمجھنا یا جہنم کا مذاق اڑانا یہ کفر ہے اس پر اے محبوب آپ صبر کیجیے علامہ ما اولنا ان باتوں پر جو وہ کہتے ہیں ابدنا اور ہمارے بندے خاص کو یاد کیجیے اب انبیاء کا ذکر ہے کہ انہیں بھی کافروں نے بڑا تنگ کیا تو ان انبیاء نے اللہ کی فرمبرداری برداری کی اور ان حالات کو مقابلہ کرتے رہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی گئی امت کی تعلیم ہے کیسے بھی حالات ہوں ہمیں نیک بندوں کے حالات سے سبق سیکھنا چاہیے کہ ظالموں نے حق کہنے کی وجہ سے ان پر کیسے کیسے ظلم کیے مگر وہ حق کا پیغام عام کرتے رہے اور شریعت پر چلتے رہے اب جب سیاق و سباق اس طرح کا ہے کہ انبیاء کا ذکر خیر کر کے حضور کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ غم نہ کریں ان کافروں کی باتوں کا تو انبیاء علیہم السلاۃ والسلام کی برائی بیان کرنا یہ تو ممکن ہی نہیں ہے اب جو اگلے واقعات ہیں اس کو یہودیوں عیسائیوں نے افسانہ بنا کر رکھ دیا اگر آپ آج موجودہ بائبل یا ان کی موجودہ جو انہوں نے طوریت میں تحریف کر لی یہ واقعات پڑھیں، تو آپ کو لگے گا کوئی آپ ڈائجسٹ پڑھ رہے ہیں یا ناول پڑھ رہے ہیں انہوں نے اس میں اپنی طرف سے ایسی باتیں ملا دیں کہ نعوذ باللہ میں ذالک ان واقعات کو ملا کر ان یہودیوں عیسائیوں نے انبیاء کی توہین کی ان واقعات کو جس طرح طور اور انجیل میں تحریف کر کے آج موجودہ بائبل کے اندر انہوں نے لکھا ہے مگر وہ اس قدر گندی باتیں لکھی ہیں کہ وہ پڑھتے ہوئے ہماری آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں یعنی اس کو بیان کرنے کی ہم ہی نہیں کر سکتے انبیاء کے بارے میں خصوصاً حضرت داود علیہ السلام حضرت سلیمان علیہ السلام ان کے بارے میں وہ بے ادبیاں کی گئی ہیں الامان والحفیظ کیونکہ یہودیوں اور عیسائیوں کا عقیدہ یہ تھا کہ حضرت سلیمان اور حضرت داؤد یہ اللہ کے نبی نہیں ہے نوز بل ذالے تو جب انہوں نے طور اور انجیل میں ان کا ذکر خیر پڑا تو انہوں نے اپنے عقیدے کے مطابق اس کو رد و بدل کر دیا یعنی خود وہ نہ بدلے بلکہ انہوں نے کتاب کو بدل دیا تو اب قرآن کے الفاظ کوئی بدل نہیں سکتا مفہوم بدلنے کی کوشش کی جاتی ہے انسان کو چاہیے کہ وہ قرآن کے فیصلے کو تسلیم کرے یہودیوں اور عیسائیوں کی روش پہ نہ چلے وضر اور یاد کرو اب ہمارے بندہ خاص داود داود علیہ السلام کو ضلع جو کہ نعمتوں والے تھے اللہ نے ان پر بڑی نعمتیں نازل فرمائی ان شک وہ بہت آہو گریا کرنے والے اللہ کی بارگاہ میں رونے والے اور آجزی کرنے والے تھے اب بہت زیادہ رجوع لانے والے ان نہ سخر نل جہو بے شک ہم نے پہاڑ کو ان کے ساتھ مسخر کر دیا یو سب نا یہ پہاڑ ان کے ساتھ شام کو اور سورج کے نکلنے کے وقت یعنی ہر وقت جب بھی حضرت داؤد علیہ السلام ذکر کرتے تو یہ پہاڑ بھی آپ کے ساتھ مل کر ذکر کیا کرتے اور پرندوں کو جمع کیا جاتا یعنی یہ پرندے جمع ہو جاتے جب آپ ذکر کرتے تو اڑتے ہوئے پرندے ذکر کو سن کر نیچے آ جاتے اور آپ کے ساتھ مل کر اللہ کی یاد کرتے کلو اواب تمام کے تمام پرندے اور یہ تمام پہاڑ آپ کے فرما بردار تھے آپ کے حکم کو تسلیم کرتے وہ شدنا ہو اور ہم نے حضرت داود علیہ السلام کی بادشاہت کو مضبوط کیا شدنا ہم نے مضبوط کیا وہ آتی ناغ اور ہم نے انہیں حکمت عطا فرمائی وہ فصل اور فیصل عطا فرمایا فیصلہ کرنے کی قوت عطا فرمائی آپ درست فیصلہ فرمایا کرتے تھے وہل اتا کا نب کیا تمہارے پاس دعوی کرنے والوں کی خبر آئی اد تَصَوَّرُ الْمِحْرَابَ جب وہ محراب کی دیوار کود کر اندر داخل ہوئے مفسرین کے کئی اقوال ہیں ایک مشہور قول یہ ہے کہ وہ دو فرشتے تھے جو انسانی شکل میں آئے حضرت داود علیہ السلاۃ وسلام آپ نے اپنے اوقات اس طرح تقسیم فرمائے کہ ایک دن آپ ضروری عبادتوں کے ساتھ ساتھ عوام کے مقدمات اور فیصلے آپ کیا کرتے ایک دن آپ اپنے روزگار پر دیتے اور ایک دن مکمل آپ کسی سے بات نہ کرتے صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرتے اس طرح آپ کے اوقات تھے تو جس دن آپ اللہ کی عبادت کرتے صرف اس دن آپ باہر پہرے دار بٹھا دیتے اور کسی کو دستک دینے کی اجازت نہ ہوتی آپ اطمینان کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتے تو وہ دن تھا آپ اللہ کی عبادت کر رہے تھے تو یہ دونوں فرشتے دیوار کود کر آئے یعنی وہ پہلے انسانی شکلوں نے اختیار کی اور پھر دیوار کو کود کر آئے تو حضرت داود علیہ السلاۃ والسلام کی توجہ اس طرف نہ ہوئی کیونکہ آپ اللہ کی عبادت میں مشغول تھے تو آپ نے یہ خیال کیا کہ یہ کہیں دشمن تو نہیں کہ جو دیوار کود کر آئے ہیں اس داخلوں اعلی داودا جب وہ حضرت داؤد علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے ففاظ عامن حضرت داود علیہ السلام نے ان سے خوف محسوس کیا اور آپ چوکن ہو گئے لا تخف وہ بولے کہ آپ خوف نہ کریں ہمیں ایک مسئلہ بتائیں ہم تو آپ سے ایک فیصلہ کروانے آئے ہیں تو آپ نے برما فیصلے کا دن نہیں ہے تو انہوں نے کہا کہ مسئلہ بہت جلدی کا ہے اور وقت ہمارے پاس بہت کم ہے خاص دو آدمی ہیں بغا باد نا ایک دوسرے پر وہ سرکشی کرتے ہیں فاحقم بئ نا تو آپ ہمارے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ فرمائیں ولا تش اور آپ حق کے علاوہ کوئی بات نہ کہیے گا نہ انصافی نہ کیجئے گا و دینا علا سوا اس سے اور آپ ہماری سیدھے راستے کی طرف رہنمائی فرمائیں آپ نے فرمایا کہ ہے تو عبادت کا وقت مگر اب ایسا ہی مسئلہ ہے تو پوچھ لو کیا مسئلہ ہے انہ بے شک یہ میرا بھائی ہے لہو تِسْعُونَ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً نہ اس کی ننانوے دمبیاں ہیں نہ آجا کی جو مونس ہے اسے کہتے ہیں اس کی دمبیاں ہیں ولی نہ آ جا تا اور میری ایک ہی دمبی ہے فولا بس اس نے کہا مجھ سے اک فل یہ ایک دمبی بھی مجھے دے دے میں اس کی حفاظت کروں گا وزنی فل خطابی اور باتوں میں مجھ پر زور ڈالا اولا آپ نے فرمایا لقد و کا بس عالی نا جتی کا دمبیاں ہونے کے باوجود تیری دمبی تج سے مانگ رہا ہے تو اس نے تو ظلم کیا حد سے وہ کراس کر گیا حد کو اس نے کراس کر لیا تو آپ نے کہا کہ یہ بات تو اس نے غلط کہی وہ ان کسی اور بے شک اکثر ساجی اکثر وہ لوگ جو آپس میں معاملات کرتے ہیں لبغی بادوم علی بادن وہ ایک دوسرے پر سرکشی کرتے ہیں ظلم کرتے ہیں اور یہ آج بھی ہمارے معاشرے میں ہم دیکھ رہے ہیں مگر ایک دوسروں کے حقوق ادا کرنے والے جو ہیں اور ظلم سے بچنے والے جو ہیں وہ کون ہیں ال لدینہ آمن مگر وہی لوگ جو ایمان لائے وہ عامن الصالحاتی اور انہوں نے اچھی عمل کیے وہ اچھی عمل کرنے والے کسی کے حق کو ضائع نہیں کرتے وہ قلیلوم ماہ اور یہ بہت تھوڑے لوگ ہوتے ہیں آپ نے فیصلہ سنایا تو فرشتے آپ کو دیکھ کر مسکرانے لگے اور وہ اڑنے لگے اور غائب ہو گئے آپ سمجھ گئے تو فرشتے ہیں وہ غند داود حضرت داود علیہ السلام نے سمجھ لیا انما ہم نے ان کی آزمائش فرمائی فس تغ فر ہو بس آپ نے اپنے رب سے استغفار کیا وہ خر راک و انبا اور آپ سجے میں گر گئے اور آپ اللہ کی بارگاہ میں رجوع لائے پھر آپ باہر نکلے اور آپ کی توجہ ایک معاملے کی طرف ہوئی کہ آپ کی ننانوے بیویاں تھیں آپ نے ایک جگہ نکاح کا پیغام بھیجا تھا اور انہوں نے آپ کو ہاں کر دی تھی تو آپ نے کہا ہو سکتا ہے میری توجہ اس طرف دلائی گئی ہو تو آپ نے تحقیقات کی تو پتا چلا کہ جس عورت کے یہاں آپ نے نکاح کا پیغام بھیجا ہے اس کا رشتہ کسی اور مرد سے طے ہو چکا تھا مگر جب حضرت داود علیہ السلام نے رشتہ بھیجا اور آپ کی معلومات میں یہ بات نہ تھی تو اس کے والدین نے جب دیکھا کہ ملک کا بادشاہ ہمارے یہاں رشتہ بھیج رہا ہے اور نبی بھی ہیں رسول بھی ہیں جن پر زبور شریف نازل ہوئی ہے تو اتنا پیارا رشتہ ہے تو انہوں نے جہاں پر بات طے کی تھی وہ بات توڑ دی اور حضرت داؤد علیہ السلام کو ہاں کر دیا تو یہ شرعی طور پر گناہ بھی نہیں تھا اور حضرت داؤد علیہ السلط والسلام نے جان بوجھ کر ایسا نہیں کیا تھا کی اس کی طرف توجہ نہ تھی لیکن نبی کی طرف لوگ ایسی باتیں منسوب نہ کر سکیں تو آپ کی توجہ دلائی گئی فوراً اللہ کی بارگاہ میں آپ متوجہ ہوئے اور آپ نے اس سے نکاح کرنے سے انکار کر دیا یہ واقعہ اتنا ہی ہے جتنا میں نے بیان کیا لیکن جھوٹے قصہ گو نے جو جھوٹے جھوٹے قصے سنانے کے شوقین ہے یا وہ کتابیں جس میں انبیاء کے قصے جھوٹے لکھے ہوئے ہیں یا اسی طرح بائبل اور اس طرح کی کتابوں میں نعوذ اللہ میں ذالک اسے ایک کہانی اور ناول بنا کر پیش کیا گیا اور ایسی ایسی باتیں کہی گئیں علامان والحفیظ حضرت داود علیہ السلام ان تمام باتوں سے بری ہیں نبی جان بوجھ کر کسی پر ظلم نہیں کر سکتے اور نبی بے خیالی میں بھی ظلم نہیں کرتے یہ ظلم نہیں تھا یہ تو نکاح کا آپ نے پیغام بھیجا لیکن نبی کا مقام جس قدر بلند و بالا ہے تو آپ کی توجہ دلائی گئی اب یہاں پر دیکھیں ہمیں ایک ادب سکھایا گیا کہ اگر بڑے لوگوں کی توجہ کسی امر کی طرف نہ ہو تو ان کی توجہ اس امر کی طرف دلانے کے لیے ادب کا خیال رکھنا چاہیے تو فرشتوں نے آ کر یہ نہیں کہا کہ یہ آپ نے کیا کر لیا بلکہ فرشتوں نے ایک مثال پیش کی اور آپ کی توجہ دلائی اور آپ کو ایک مثال اور ایک فرضی سوال کے ذریعے کہ جس طرح ہم اگر کسی عالم کے پاس جائیں اور اس کی توجہ اس مسئلے کی طرف دلانا چاہیں جس پر وہ عمل نہ کر رہا ہو حالانکہ اس کا علم ہے پر اس کی توجہ نہیں ہے تو بے توجہ ہی ہے تو ان سے مسئلہ پوچھ لیا کہ بتائیے حضرت اس کا کیا حکم ہے تو انہوں نے کہا اس کا تو یہ حکم ہے اس طرح ان کی توجہ ہوگی کہ ہاں یار اس مسئلے پر ذرا میں غور کروں تو چاہے وہ مصحب ہو چاہے اس پر عمل کرنا فرض واجب نہ ہو لیکن علماء کو چاہیے کہ وہ ایک پاکیزہ اور صاف زندگی گزاریں کیونکہ ان کی زندگی لوگوں کے لیے نمونہ ہوتی ہے مثال ہوتی ہے بعض ایسی چیزیں ہیں جو جائز بھی ہیں مگر علماء کو اس کے کرنے سے منع کیا گیا کہ ان کی شخصیت ایسی ہے کہ وہ داغدار نہ ہو جائے کسی کو تہمت لگانے کا موقع نہ ملے اللہ تعالی مسلمانوں کو عقل سلیم عطا فرمائے اگر کسی عالم سے کوئی ایسا معاملہ ہو جائے تو ہمیں ادب کا حکم ہے ہم ادب کے ساتھ ان کی توجہ دلائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام نے بزرگان دین نے ہمیں علماء کا ادب سکھایا علماء کا ادب ذات کی وجہ سے نہیں ان کے علم کی وجہ سے ہے حافظ کا ادب ہم کرتے ہیں اس کے حفظ کی وجہ سے عالم کا ادب کرتے ہیں اس کے علم کی وجہ سے اس کی ذات میں کیا ہے تو ودھر حقیقت ہم اس کے علم کا ادب کرتے ہیں ہم قرآن کا ادب کیوں کرتے ہیں کیا کاغذ ہے اس لیے کیا کتاب ہے اس لیے دنیا میں کئی کتابیں ہیں کئی کاغذ ہیں اس پر قرآن لکھا ہوا ہے اس لیے قرآن کی توہین کرنا کفر ہے اس قرآن کا ہم ادب کرتے ہیں جو اس پر تحریر موجود ہے تو اس لیے علماء کا ادب کرنا چاہیے لیکن یہاں پر یہ بات یاد رکھیں کہ یہاں علماء سے مراد وہ علماء ہیں جن کے عقائد درست ہیں جس کا عقیدہ درست نہیں وہ عالمی نہیں عالم دین وہی ہوتا ہے جس کا عقیدہ درست ہو ف غفرنا لہو ظال ہم نے ان پر کرم فرمایا وہ ان نہ لہو ایندنا لزلفا بے شک حضرت داود علیہ السلام ہماری بارگاہ میں بہت قرب رکھنے والے ہیں وہ حسن معابن اور بہت اچھا ٹھکانہ رکھنے والے ہیں اگر حضرت داؤد علیہ السلام کی غلطی ہوتی تو بعد میں ان کی اتنی تعریف نہ کی جاتی سیا کو سباق یہ بتاتا ہے کہ حضرت داود علیہ السلط وسلام سے کوئی خطا کوئی غلطی نہیں ہوئی یہ تو آپ کے مقام و مرتبے کی وجہ سے ایک جائز کام سے بھی آپ کو روکا گیا یا داود اے داود علیہ السلام انا جاننا کا خلیف بے شک ہم نے آپ کو زمین میں نائب بنایا خلیفہ بنایا بین الناس بالحقی بس آپ لوگوں کے درمیان سچا فیصلہ فرمائیں ودا تب طب ہوا اور آپ خواہش نفس کے پیچھے ہرگز نہ چلیے گا نبی تو کبھی چل ہی نہیں سکتے ہماری تعلیم ہے کہ جب کوئی انسان بادشاہ بنے افسر ہو حاکم ہو وزیرم ہو صدر ہو یا کسی بھی محکمے کا وہ سربراہ ہو اسے چاہیے کہ وہ کسی کی طرف داری نہ کرے ہمیشہ انصاف وہ کرے اپنی خواہش کے پیچھے نہ چلے سیدود کا ان سبی اللہ اگر آپ نے خواہش کی پیروی کی تو وہ راستے سے آپ کو ہٹا دے گا نبی تو معصوم ہے لوگوں کے لیے درس ہے ان اللہ بے شک وہ لوگ جو اللہ کے راستے سے بہکے ہوئے ہیں لہم اذا بن شدید بما نسو ان کے لیے شدید عذاب ہے اس وجہ سے کہ وہ حساب کے دن کو بھول گئے انہوں نے کبھی حساب کے دن کی تیاری نہ کی تو ان کے لیے شدید عذاب ہے